غزوہ ابوا یہ پہلا غزوہ ہے جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے شروع سفر دو ہجری میں ساٹھ مہاجرین کو جن میں کوئی انصاری نہ تھا اپنے ہمراہ لے کر قافلہ قریش اور بنو زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے ابوا کی طرف روانہ ہوئے سات بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا اس غصبے میں جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا جب آپ ابوا پہنچے تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمر سے سلو کر کے واپس ہوئے شرائط سلو یہ تھیں کہ بنو زمرہ نہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور نہ مسلمانوں کے کسی دشمن کی مدد کریں گے اور نہ مسلمانوں کو کبھی دھوکہ دیں گے اور عند ضرورت مسلمانوں کی اعانت اور امداد کرنی ہوگی اس غزوہ کو غزہ دوان بھی کہتے ہیں ابوا اور دوان دو مقام ہیں جو قریب قریب ہیں جن میں صرف چھ میل کا فاصلہ ہے اس غزبے سے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ روز کے بعد بلا قتال مدینہ منورہ واپس ہو گئے اس سفر میں نوبت قتال کی نہیں آئی غزوہ بوات پھر آپ کو یہ معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے اس لیے آپ ماہ ربیع اول دو ہجری یا ربیستانی میں دو سو افراد کو لے کر قریش کی اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے بواد کی طرف روانہ ہوئے اور صایب بن عثمان بن مزون کو جو سابقین اولین اور مہاجرین حبشہ میں سے ہیں مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا قریش کے اس قافلے میں ڈھائی ہزار اونٹ تھے اور امیہ بن خلف اور سو آدمی قریش کے تھے پواد پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ نکل چکا ہے اس لیے آپ بلا جدال و قتال مدینہ منورہ واپس آ گئے غزوہ عشعرا اسنائے جمادی الاء سن دو ہجری میں آپ نے دو سو مہاجرین کو لے کر قریش کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے اوشیرہ کی طرف خروج فرمایا جو یمبا کے قریب ہے اور مدینہ میں ابو سلما بن عبدالاسد رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا سواری کے لیے تیس اونٹ ہمراہ لیے جس پر صحابہ نوبت بنوبت سوار ہوتے تھے آپ کے پہنچنے سے کئی روز پیشتر قافلہ نکل چکا تھا آپ بقیہ ماہ جمادی الا اور چند راتیں جمع ثانیہ تک رہیں وہیں قیام پذیر رہے اور بنی مدلج سے معاہدہ کر کے بلا جنگ کیے ہوئے مدینہ واپس ہوئے معاہدے کے الفاظیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک تحریر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو و زمرہ کے لیے کہ ان کے جان و مال سب محفوظ رہیں گے اور جو شخص بنو زمرہ سے جنگ کا ارادہ کرے گا تو اس کے مقابلے میں بنو زمرہ کی مدد کی جائے گی بشرتے کہ بنو زمرہ اللہ کے دین میں کوئی مزاحمت نہ کرے جب تک دریا سوف کو تر کرے یعنی یہ شرط ہمیشہ کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو مدد کے لیے بلائیں تو حاضر ہوں گے یہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے اور جو شخص ان میں نیک اور پرہیزگار رہے گا اس کی مدد کی جائے گی غزرا صفوان غزبۂ وشیرا سے واپسی کے بعد تقریباً دس روز آپ نے مدینہ قیام فرمایا ہوگا کہ کرس بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر شب خون مارا اور لوگوں کی اونٹ اور بکریاں لے بھاگا آپ یہ خبر سنتے ہی اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئے جو بدر کے قریب ایک موضع ہے مگر آپ کے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی قرض یہاں سے نکل چکا تھا اس لیے مدینہ کی طرف مراجات فرمائی صفوان چونکہ بدر کے قریب ایک موضع ہے اور آپ اس کے تعاقب میں بدر تک گئے اس لیے اس غصبے کو غزوہ بدر اولا کہتے ہیں اور غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں اس غصبے میں جاتے وقت زید بن ہارسہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا گئے قرس بن جابر روسائے قریش میں سے تھے بعد میں مشرف ب اسلام ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اورنین کے تعاقب میں بیس سواروں کا ایک دستہ روانہ فرمایا تو قرس بن جابر رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر بنایا فتح مکہ میں شہید ہوئے